ہم بھو بچوں کے لیے صلاحی کہانیاں اور بہت کچھ بلندی ڈبلو اپنا دس رہا ہے کام الحمد للہ وحدہ والسلام وسلام من لا نبی جبادہ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا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 مکان اللہ کلی شعیم صدا اللہ آج کے درس کا آغاز ہم صورت المسا کی آیت نمبر 124 سے کر رہے ہیں ہر درس میں پہلی ایت کریمہ کا نمبر بتانے کا اہتمام اس لیے کرتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے بلکہ درخواست بھی کہ اگر اللہ پاک توفیق دے آپ کے سٹ کے ذریعے سے یا کمپیوٹر کے ذریعے سے یا انٹرنیٹ پر اگر درس قرآن کو سنیں تو قرآن کریم کا کوئی نہ کوئی نسخہ کھول کر اپنے سامنے رکھیں اور آیت نمبر کے اعتبار سے تفسیر سنتے جائیں انشاءاللہ اللہ فاہم قرآن میں اس سے مدد ملے گی اللہ فرماتے ہیں وہ عمل منسولی اور جو کوئی نیک کام کرے گا من زکرن او انسا خام مرد ہو یا عورت وہ ہوا مکمن لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو فلا کا یدخلون ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے ولاو ظلمون نقیرا اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا فرمائے کہ جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا اور آگے وضاحت فرمائی کہ من ذکرن او انسا خواہ نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا نیک عمل کرنے والا نیک عمل کرنے والی عورت ہو اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں روحانی علمی اور عملی ترقی کے اعتبار سے اسلام نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا دونوں کے لیے میدان برابر ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ علم اور عمل کے میدان میں عورت ترقی کرتے کرتے مرد سے آگے نکل جائے اور مرد پیچھے رہ جائے ایسا نہیں ہے کہ مرد عمل کرے تو ثواب زیادہ ہو اور عورت عمل کرے تو ثواب کم ہو اس میں اسلام نے دونوں کو برابر رکھا سورہ عل عمران میں بھی آپ سن چکے اللہ فرماتے فست جا بلا ہم رب لا ان لا مل کم من زکر باز اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ تم میں سے کسی کے عمل کو بھی ضائع نہیں کرے گا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا خا عمل کرنے والا مرد ہو یا عمل کرنے والی عورت ہو بعض حکم بعض تم ایک دوسرے سے ہو ایک ہی جنس سے ہو مرد اور عورت کی جنس میں کوئی فرق نہیں تو علمی اور عملی میدان میں ترقی کے اعتبار سے بھی دونوں میں کوئی فرق نہیں بے شمار مثالیں ہیں اسلامی تاریخ کے اندر کہ عورتیں علم عمل کے میدان میں مردوں سے آگے نکل گئی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو آپ دیکھ لیجیے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت سارے صحابہ سے ہر اعتبار سے آگے تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً دو دو ہزار دو سو دس روایات یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے منقول ہیں تقریباً اٹھاسی علماء اٹھاسی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے سعید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے تعلیم حاصل, حاصل کی صحابہ بھی تھے اور ان میں تابعین بھی تھے بعض اوقات صحابہ کا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تھا تو وہ سعید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے تو فرمایا کہ جو بھی کوئی نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت لیکن ایک شرط ہے کہ وہ مومن ہو ایمان شرط ہے عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں ہے فلا قید خلون تو یہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے ولا ظلمون نقیرہ اور ان پر ذرہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ومن احسن ممن احسن الدین امی من اسلم جہلہ اور اس سے زیادہ کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جو اپنا رخ اپنا چہرہ اللہ کے سامنے اللہ کی طرف جھکا دے اس سے زیادہ دینداری کس کی اچھی ہو سکتی ہے اسلام کا معنی ہی یہ ہے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے جھکا دینا اپنی خواہش کو اللہ کی رضا پر قربان کر دینا یہ ہے اسلام کا معنی سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے جو اللہ نے کہہ دیا تو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا جائے ویسے تو آج کے زمانے میں مختلف چیزوں کی پرستش ہو رہی ہے لیکن ساری پرستشوں کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے نفس پرستی آج کے زمانے میں جو سب سے زیادہ ہو رہی ہے وہ ہے نفس پرستی اپنے نفس کی پوجا نفس پرستی ایک مذہب بن گیا ہے اور شاید دنیا میں اس مذہب کے پیروکار سب سے زیادہ ہے ایسے لوگ بھی ہوں گے نفس کی پرستش کرنے والے جو پڑھتے کلمہ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن پرستش خدا کی نہیں کرتے پرستش نفس کی کرتے ہیں جو دل میں آئے جو نفس چاہے جو طبیعت چاہے وہ کریں گے وہ نہیں کریں گے جو اللہ چاہے جو اللہ کے نبی چاہے تو فرمائے کہ سب سے زیادہ دین کے اعتبار سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دے جو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور دوسری شرط یہ کہ وہ ہوا محسن وہ محسن ہو محسن احسان سے ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اردو میں تو عام طور پر محسن کا معنی ہوتا ہے احسان کرنے والا محسن اسی کو کہتے ہیں احسان کرنے والے کو اور احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ کو نیکی کرنا یہ بھی احسان ہے کسی کے ساتھ نیکی کرنا یہ بھی احسان ہے اور اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا ان اللہ یو ہب اللہ احسان کرنے والوں کو اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو دوسروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے احسان کا معنی یہ بھی ہے احسان کا ایک دوسرا معنی بھی ہے اور وہ معنی ہے اخلاص جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے جیسا کہ حدیث میں آیا آپ حضرات نے بے شمار دفعہ یہ حدیث سنی ہوگی حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے کہ جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے تو مختلف سوالات کیے تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا مل احسان اے اللہ کے نبی احسان کیا ہے احسان کیا ہے تو اللہ کے نبی نے جواب دیا انت ابو اللہ کا انا کترا ہولم تکن یراک۔ اللہ کی عبادت یوں کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ یقین دل میں نہیں بٹھا سکتے تو کم از کم یہ یقین تو دل میں ضرور بٹھا لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو احسان اخلاص کے معنی میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں جو کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے تو تصوف میں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے سلوک و احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو احسانی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ یقین دل میں بیٹھ جائے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ یقین پوری زندگی میں بیٹھ جائے صرف نماز میں نہیں تو پھر تو نور نالا نور ہے بہت بڑی بات ہے ہر وقت یہ یقین دل میں مستحضر رہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نماز تو ہے تو کیسے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک چوبیس گھنٹے کی زندگی میں یہ کیفیت یہ یقین یہ استحزار عطا فرما دیتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور کیسی محرومی ہے ان لوگوں کی جن کو نماز میں بھی یہ یقین مستحذر نہیں رہتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بھائی احسان کا معنی یہ بھی ہے اخلاص دو کام کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے احسان کا ایک تیسرا معنی بھی ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ بھول گئے ہوں گے یاد کر لیجئے احسان کا ایک تیسرا معنی بھی ہے اور وہ یہ کہ جو کام کیا جائے اچھے طریقے سے کیا جائے چاہے وہ کام دین کا ہو یا دنیا کا ہو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور اللہ کا نبی بھی پسند کرتا ہے کہ یہ جو کام کریں اچھے طریقے سے کریں اللہ اکبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فی کلی شعی اللہ ہر چیز میں ہر عمل میں ہر شعبے میں احسان کو پسند فرماتے ہیں کہ تم کام اچھے طریقے سے کرو چنانچہ حضور نے فرمایا مثال کے طور پر فرمایا فرمایا کہ تم اگر جانور کو ذبح کرو تو وہاں پر بھی احسان کو ملحوظ رکھا کرو ڈبلو اب جانور کو ذبح کرنے میں احسان کیا ہے فرمایا کہ اچھے طریقے سے ذبح کرو اچھے طریقے سے کہ چھری تیز کر لو ایسا نہ ہو کہ کند چھری کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہو تڑپا تڑپا کر مارو کن چھری تھی پھیرتے جا رہے پھیرتے جا رہے وہ بھی جانور ہے وہ اس کے اندر بھی جان ہے جان اس کو تکلیف ہوگی تو وہاں پر بھی فرمائے کہ احسان ہو تو ہر چیز کے اندر احسان صنعت کے اندر بھی احسان تجارت کے اندر بھی احسان زراعت کے اندر بھی احسان ملازمت کے اندر بھی احسان کھانا پکانے میں بھی احسان گھر کی صفائی میں بھی احسان گاڑی چلانے میں بھی احسان جو کام کرو اچھے طریقے سے کرو اللہ اکبر ہمارا دین صرف پوجا پاٹ کا دین نہیں ہے ہمارا دین تو زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہدایات دیتا ہے ہمارا دین ہمیں صرف اچھا سوفی بنانا نہیں چاہتا ہمارا دین ہمیں اچھا تاجر بھی بنانا چاہتا ہے اچھا کاشتکار بھی بنانا چاہتا ہے اچھا صنعت کار بھی بنانا چاہتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ صنعت کار کو حرفت والے کو پیشے والے کو پسند کرتا ہے اللہ اسے سے محبت کرتا ہے جب کہ وہ کام اچھے طریقے سے کرے تو بھئی یہ احسان کے تین معنی ہیں لیکن یہاں پر احسان کا معنی اخلاص ہے کہ جو شخص اپنے چہرے کو اپنے رخ کو اللہ کی طرف پھیر دے اور مخلص بتبع ملت ابراہیم حنیف اور تیسری شرط یہ کہ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرے وہ ابراہیم جو سیدھے راستے پر تھا حنیف کا معنی کیا سب سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے لقب دیا حنیفا حنیفتے تھے اور اس امت کا بھی لقب ہے حنیفا اس امت کا بھی لقب ہے یہ مذہب بھی حنیف ہے یہ اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے انسان کو یکسو کرتا ہے بت خز اللہ ابراہیم خلیلا اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے سارے دوست چھوڑ دیے اللہ کے لیے اپنے سارے رشتے دار چھوڑ دیے اللہ کے لیے تو اللہ نے کہا تم نے میرے لیے سب دوستوں کو اور سب رشتے داروں کو چھوڑ دیا تو تمہیں میں نے اپنا دوست بنا لیا متخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل تھے حدیث میں آتا ہے حضور نفرما ان اللہ اتخنی اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا جیسا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور جب خلیل کی بات آئی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جیسے خلیل بنایا تھا مجھے بھی اللہ نے خلیل بنایا تو آگے آپ نے اس مناسبت سے عجیب بات فرمائی فرمایا کہ ان لم یقن نبی اللہ لہو خلیل اللہ و ان خلیلی ابو بکر ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دوست تھا خاص دوست اور میرا خاص دوست ابو بکر ہے میرے خاص دوست وہ ابو بکر ہے ہر موقع کے دوست سفر کے دوست حضر کے دوست ہجرت کے دوست جنگ کے دوست امن کے دوست زندگی کے دوست اور موت کے بعد کے بھی دوست اور ہم سفر اللہ نے وہاں پر بھی اکٹھے کر دی ہے دشمنوں نے جدا کرنا چاہا لیکن اللہ نے جدائی کو پسند نہیں کیا ابو بکر و عمر کو موت کے بعد بھی اپنے نبی کے قدموں میں جگہ دی تو فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی نہ کوئی خلیم خاص دوست اور میرا خاص دوست وہ ابو بکر ہے بل اللہ و ما امافل عرض اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا مکان اللہ بک شیئ محیتا اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے ہر چیز اس کے احاطے میں ہے کوئی بھی اس کی قدرت سے اس کے علم سے اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي کفنسا اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں سورت کی ابتدا میں بھی عورتوں کا ذکر تھا اور یتیموں کا ذکر تھا یہاں دوبارہ عورتوں کا بھی ذکر ہے اور یتیموں کا بھی ذکر ہے صاحب اکرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا عورتوں کے مالی حقوق کیا ہیں اس دیواجی حقوق کیا ہیں میراث میں ان کا کتنا حصہ ہوگا اور اختلاف کی صورت میں کیا کرنا چاہیے یہ سوال کیا صحابہ اکرام نے یہ سوال اس وقت اٹھا جبکہ اسلام نے عورتوں کے حقوق بتائے اس وقت اٹھا سوال ورنہ اسلام سے پہلے تو نہ عورتوں کے حقوق تھے اور نہ ہی یہ سوالات اٹھتے تھے نراش کو کوئی حصہ نہیں تھا عورت کا اور دوسرے حقوق بھی اسے حاصل نہیں تھے لہذا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا اسلام نے عورت کو مرد کے مساوی چودہ سدیاں پہلے حقوق عطا کیے ہیں جبکہ سترویں صدی عیسوی کے اندر روم میں عیسائی علماء نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ عورت کے اندر جان نہیں ہوتی عورت کے اندر روح نہیں ہوتی یہ بات یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ عورت کے اندر جان نہیں اسلام نے چودہ سو سال پہلے عورت کو حقوق دیے جبکہ سترویں صدی عیسوی کے اندر روم کے اندر عیسائی علما جمع ہو کر یہ فیصلہ صادر کر رہے تھے کہ عورت کے اندر جان نہیں ہے عورت کے اندر رو نہیں ہوتی اور یہ بات خود عیسائیوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اسلام نے عورت کو ساتویں صدی عیسوی کے اندر حق دیا میراث کا حق دیا ملکیت کا حق دیا وہ مالک بھی ہو سکتی ہے وہ کی چیز بیچ بھی سکتی ہے وہ خرید بھی سکتی ہے جبکہ برطانیہ کے اندر یہ حق عورت کو انیسویں صدی میں ملا ہے انیسویں صدی میں اور اسلام نے عورت کو یہ حق دیا تھا ساتمی صدی عیسوی کے اندر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ اسلام عورت کے حقوق چھیننے والا ہے اور بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مغرب عورت کو حقوق دیتا ہے برطانیہ اور امریکہ عورت کو حقوق دیتے ہیں عورت کا حق فحاشی نہیں ہے میرے بھائیوں ارانیت نہیں ہے بے پردگی نہیں ہے عورت کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ جتنے مردوں سے چاہے تعلق قائم رکھے یہ عورت کا حق ہے عورت کا حق یہ نہیں ہے کہ اس کو شوپیس بنا دیا جائے اصل حقوق جو عورت کے ہیں وہ اسلام نے دیے ہیں تو فرمایا کہ ویس تفتون کفنسا <النِّسَاء> یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں کل اللہ یفتی کمفی فرما دی دیے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتوا دیتا ہے مما یتلا علی کمفیل کتاب فی یتا منسا اللہ اور وہ آیات جو تمہیں کتاب کے اندر ان یتیم عورتوں کے بارے میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اللہ تی لا تننا ما کتب ہننا جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر ہو چکا مترغبو ن انتن کی اور اس سے بیزار ہو کہ تم ان سے نکاح کرو اللہ اکبر یہ بات آپ پہلے بھی سن چکے ہیں سورہ نساء کے شروع میں یہ بات گزر چکی کہ جب کوئی بچی یتیم ہو جاتی تھی اس کے جو وارث بنتے وہ اس بات کو دیکھتے کہ اگر تو بچی غریب بھی ہے اور سادہ صورت بھی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا تھا اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا تھا اور اگر وہ حسن و جمال والی بھی ہوتی اور پیسے والی بھی ہوتی تو اس سے نکاح تو کر لیتے تھے لیکن اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے اور اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ وہ مالدار تو ہے لیکن خوبصورت نہیں تو نہ خود نکاح کرتے تھے نہ کسی اور سے کرواتے تھے تاکہ اس کے پاس جو مال ہے وہ کسی اور کے پاس نہ چلا جائے تو یوں ساری زندگی وہ سسکتے تڑپتے قید خانے میں گزار دیتی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ یتیم بچیوں کے بارے میں جو تم کو حکم دیا گیا کہ تم ان کے ساتھ اگر نکاح کرتے ہو تو ان کے حقوق ادا کرو اگر تم حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر کسی اور عورت سے نکاح کر لو یتیم بچی سے نکاح نہ کرو ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جو تمہاری تربیت میں ہے تمہاری کفالت میں ہیں تمہاری ذمہ داری میں ہیں ان کے ساتھ نکاح نہ کرو اگر تم ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے لیکن اگر تم ان کے ساتھ نکاح کرتے ہو تو پھر ان کے حقوق ادا کرنا واجب ہوگا اسلام نے جیسے شوہر کے حقوق رکھے ہیں اسی طریقے سے اسلام نے بیوی کے بھی حقوق رکھے ہیں بلا ہن مصر الدی علیہ ہند معروف جیسے عورتوں پر کچھ حقوق ہیں عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے اور فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں تو عورتوں کے حقوق کے بارے میں یہ آیت تقریب میں خاص طور پر ایسی بچیاں جو یتیم بچیاں ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہم اپنے معاشرے میں ایسی بچیوں کو دیکھتے ہیں جن کا کوئی سرپرست نہیں بعض لوگ ان کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں لیکن پھر ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ظلم کرتے ہیں سوچتے ہیں ہمیں پوچھنے والا کون ہے نہ اس کا باپ ہے نہ بھائی ہے ہیں تو غریب ہیں پوچھنے والا کوئی نہیں اللہ سے نہیں ڈرتے بندوں سے زیادہ ڈرتے ہیں تو ایک تو مسئلہ یتیم بچیوں کا بیان فرمایا فرمایا کہ ان آیات کو یاد کرو جو تمہیں پڑھ کر سنائی گئی یتیم بچیوں کے بارے میں